الحمد لله وحدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما عباد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأنبالهم وأنبالهم بأن لهم الجنة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدْنَا لَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ عَاافَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ صدق اللہ لَزِيم آج کے درف کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللہ شْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ترغیب کا بالکل منفرد انداز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں خریدار ہوں اور مسلمان بیچنے والا ہے مسلمان کیا بیچتا ہے اپنی جان اور اپنا مال مسلمان بیچتا ہے اپنی جان اور اپنا مال اور اس کے بدلے میں میں مسلمان کو کیا دیتا ہوں جنت حالانکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے مال بھی اللہ کا اور جان بھی اللہ کی مال کے حقیقی ہونے کے باوجود اللہ کا یہ فرمانا کہ میں خریدتا ہوں جنت کے بدلے میں مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال یہ اس کے فضل و کرم کی انتہا ہے جنت بھی اسی کی اور ہماری جان اور ہمارا مال بھی اسی کا اسے تو حق ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ جیسے چاہے لے لے کسی کو دے تو اس کی مرضی نہ دے تو اس کی مرضی اور دے کر واپس لے لے تو اس کی مرضی اور رہنے دے تو بھی اس کی مرضی لیکن یہ اس کے فضل و کرم کی انتہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جنت کے بدلے میں سودا کرتا ہوں ایمان والوں کے ساتھ کہ اپنی جانیں اپنے اموال میرے حوالے کر دو میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا یہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ نے یہ سودا کیا فرمایا کہ یو اللہ یہ وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کرتے ہیں فیا قطل بتالون دشمن کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں و ادن علی حق پناتی بل انجیلی بل یہ جو میں نے جنت کا وعدہ کیا اللہ کہتے ہیں یہ وعدہ میرے اوپر لازم ہے یہ وعدہ سچا ہے تورات میں بھی یہ وعدہ مذکور ہے انجیل میں بھی یہ وعدہ مذکور ہے اور قرآن میں بھی یہ وعدہ مذکور ہے اگر کوئی اعتراض کرے کہ دورات اور انجیل میں تو ہمیں یہ وعدہ نظر نہیں آتا تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ قرآن پہلی کتابوں کا مصدق ہے یعنی ان کے مضامین کی تصدیق کرنے والا اور مہمن بھی ہے ان کے مضامین کی حفاظت کرنے والا اگر قرآن نے کہا ہے کہ یہ تورات پر انجیل میں ہے تو لازمن ہے اور ہوگا اور اگر آج کی تورات اور انجیل میں ہمیں نظر نہیں آتا تو یقینی بات ہے کہ اس میں تحریف ہو چکی ہوگی بدن علی حقن کے تو بل انجیلی جنت کا یہ وعدہ سچا ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی اور اللہ کہتے ہیں یہ تو دیکھو کہ وعدہ کرنے والا کون ہے من اوفا بہد ہی من اللہ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے عام شریف انسان بھی وعدہ کر لے تو وعدے کو پورا کرتا ہے اور وعدہ خلافی کو ویسے تو ہر سنجیدہ معاشرے میں بہت بڑا ایب اور گناہ سمجھا جاتا ہے لیکن اسلام میں تو وعدہ خلافی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتایا ہے تو اگر عام مومن اور عام شریف انسان وعدہ خلافی نہیں کر سکتا اور اپنے وعدے کو پورا کرنا لازم سمجھتا ہے تو اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرے گا قرآن کریم میں بار بار یہ الفاظ آئے ہیں ان اللہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اس نے ایمان والوں سے جو وعدے کیے ہیں اس نے نمازیوں سے جو وعدے کیے ہیں اس نے حاجیوں سے جو وعدے کیے ہیں اس نے مجاہدوں سے جو وعدے کیے ہیں اس نے شہیدوں سے جو وعدے کیے ہیں اس نے نبیوں سے جو وعدے کیے ہیں اور اس نے تہجد پڑھنے والوں سے جو وعدے کیے ہیں وہ اپنے ان وعدوں کو ضرور پورا کرے گا یہاں بھی فرمایا ممن اوفا بے اہدیم لوگوں کون ہیں جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا خیال کرنے والا ہو اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو اور سورہ نسا میں بھی دو دفعہ فرمایا ممن افدو من اللہ حدیث ممن اسدکو من اللہ ہی کیلا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے اللہ, سکتا ہے اللہ اکبر ان الفاظ کے معنی یہ بنتے ہیں اے لوگو اس سودے پر خوشیاں مناؤ خوش ہو جاؤ اس سودے پر جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے اللہ با جو اللہ کے ساتھ تم کر چکے ہو اس سودے پر خوشیاں مناؤ خوش ہو جاؤ اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا مزالی کا ول العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ پرمانے لوگ تم نے جو میرے ساتھ بیعت کی ہے یہ سودا کیا ہے یہ لین دین کیا ہے کہ مال اور جان میرے حوالے کر دو اور حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے اللہ کو ہماری جان کی ضرورت ہے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے مال میں وہی تصرف کرو جو اللہ چاہتا ہے جان میں وہی تصرف کرو جو اللہ چاہتا ہے اپنے جسم کو ویسے استعمال کرو جو اللہ چاہتا ہے بس یہ ہے یہ اللہ کے حوالے کرنا اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہم نے اپنی اولاد کو اپنے مال کو اپنی جان کو اپنی زندگی کو تیرے حوالے کر دیا یعنی اب ان چیزوں کا استعمال ویسے کریں گے جیسے تو چاہے گا تیری مرضی کے خلاف ان کا استعمال نہیں کریں گے یہ جو آیت کریمے مفسرین کہتے ہیں اگر کہ ویسے تو یہ ایت کریمہ انسارے مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی مدینہ کے انسار بڑے با وفا لوگ تھے آقا کے سچے جانسار لیکن اس آیت کا حکم عام ہے صرف انسار کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ سب کے لیے حکم ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مؤمن اللہ وقد فال اللہ وقد دخلا فیحاد ہل بیا روئے زمین پر جو بھی مومن آج ہے یا قیامت تک آئے گا وہ سب اس بیت اور سودے میں داخل ہو گئے ان سب نے اللہ کے ساتھ یہ بیت کر لی یہ وعدہ کر لیا اور سودا کر لیا اور ایک حدیث میں ہے اللہ اکبر بڑے پیارے الفاظ ہیں پر مح لوگوں تمہارا بدن تمہارا جسم یہ اتنا سستا نہیں ہے لا لانک سمن انا فلا کبھی اوہا اللہ بہا تمہارے بدن کی قیمت اصل قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں ہے تمہارا بدن اور جسم اتنا سستا نہیں اس کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں ہے لہذا اگر اپنے بدن اور جسم کو بیچو تو صرف جنت کے بدلے میں بیچو کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچو سودا کرو تو اللہ سے کرو کسی اور سے سودا نہ کرنا اس بدن کو سستا نہ بیچ دینا یہ بڑا قیمتی بدن ہے یہ سر یہ آنکھیں یہ دماغ یہ زبان یہ کان اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں اور یہ میدہ اور یہ دل اور یہ خون اور یہ شری یہ پورا جسم فرمایا کہ اتنا سستا نہیں ہے اس کی قیمت حقیقی کی قیمت وہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے تم چاہو تو اس بدن کے بدلے میں اللہ سے جنت لے سکتے ہو لیکن اگر تم ہی نہیں چاہتے جنت لینا تو پھر جاؤ جہاں مرضی اس کا سودا کرتے رہو معاذ اللہ چاہو تو دوزخ کی آگ کے بدلے میں بیچ دو کتنا کاٹے کا سودا کیا اس شخص نے جس نے اپنے بدل کو دوزخ کی آگ کے بدلے میں بیچ دیا اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں بیچ دیا لگا دیا اس بدن کو اور اس کی ساری صلاحیتوں کو اللہ کی بغاوت میں تو کتنا خسارے کا سودا کیا اور وہ ایمان والے جن سے اللہ نے یہ سودا کیا آگے تو یہ فرمایا کہ وزا علیہ ابول فوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کے بعد اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایمان والے جن سے میں نے جنت کے بدلے میں ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ان ایمان والوں کی صفات کیا ہے اللہ نے نو صفات بیان فرمائی ہے اللہ سے دعا کر لی دیئے کہ اے اللہ یہ نو کی نو صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے اللہ اکبر پرما کون ہے وہ حقیقی مومن جن سے میں نے جنت کے بدلے میں سودا کیا ہے پرمایہ کہ یہ وہ ہیں جن کے اندر نو صفات پائی جاتی ہیں پہلی صفت وہ توبہ کرنے والے ہیں پہلی صفت اللہ نے جو بیان فرمائی وہ توبہ کرنے والے ہیں اتہ وہ توبہ کرنے والے ہیں یہ بہت بڑی صفت ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سچی توبہ کرنے والا گناگار انسان منٹوں میں لمحوں میں اللہ کا وہ قرب حاصل, ہو, حاصل کر لیتے جو بعض اوقات نمازی اور حاجی برسوں میں حاصل نہیں کر پاتا سچی توبہ کرنے والے لمحوں منٹوں میں کر جاتا ہے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے ہمارے آقا نے فرمایا کملم بل جو گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اللہ کہتے ہیں مٹا دو فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے نام آوال سے گناہوں کی سیاہی کو مٹا دو اس نے میرے ڈر سے اور میری محبت میں نادم اور شرمندہ ہو کر آنسو بہا دیے اور اپنے نام امال کی سیاہی کو دھو دیا مٹا دو کوئی گنا اس کا باقی نہ رکھو توبہ کرنے والے توبہ کرنے والوں کی حالات کے اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں ایک, ایک کافر کی توبہ ایک ہے منافق کی توبہ ایک ہے گناگار کی توبہ اور ایک ہے اعمال میں غفلت اور سستی کرنے والے کی توبہ مختلف قسمیں توبہ کی کافر کی توبہ یہ ہے کہ کفر و شرک کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آکا نے فرمایا کہ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ایسے کافر اور مشرق بھی تھے جنہوں نے کلمہ پڑا کلمہ پڑا کفر شرک سے توبہ کی ایمان قبول کیا لیکن اس کے بعد, جس کے بعد ان کو ایک نماز کا موقع نہیں ملا ایک روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا کوئی حج عمرہ نہیں کیا لیکن اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے تو آکا نے فرمایا کہ یہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا حالانکہ کوئی عمل کرنے کا اسے موقع ہی نہیں ملا تو کفر سے توبہ ایسی کی کہ سب گناہ مٹ گئے اور بغیر کسی عمل کے جنت میں چلا گیا اور منافق کی توبہ یہ ہے کہ منافقت کو چھوڑے اور اپنی کی صلاح کرے گنگار کی توبہ یہ جو کچھ گناہ کیے ان پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے آئندہ نہیں کروں گا ہو جائے تو الگ بات لیکن عزم یہی کرے آئندہ نہیں کروں گا اور امال میں سستی کرنے والے اور غفلت کرنے والے کی توبہ یہ کہ غفلت کا اضافہ کرے اور جو کتاہی ہوتی رہی اس کو دور کرے اور ذکر و شکر کو اپنا معمول بنائے یہ غفلت کرنے والے اور سستی کرنے والے کی توبہ ہے تو توبہ کی مختلف قسمیں حالات کے اعتبار سے انسانوں کے حالات کے اعتبار سے کافر کی توبہ الگ منافق کی توبہ الگ گناہ کی توبہ الگ اور سستی کرنے والے کی توبہ الگ اسی طریقے سے حقوق اللہ ضائع کرنے والے کی توبہ الگ اور حقوق العباد ضائع کرنے والے کی توبہ الگ حقوق اللہ میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف معافی مانگ لے یا نماز ہے تو اس کی خزا کر لے روزے ہیں تو ان کی قضا کر لے اور حقوق العباد میں جس کا حق ضائع کیا اس سے معاف کروائے اگر مالی حق ہے تو اس کو ادا کرے یہ پہلی صفت دوسری صفت سچے ایمان والوں کی جن سے اللہ نے سودا کیا العابدون عبادت کرنے والے عبادت کرنے والے اب عبادت کی تو کئی قسمیں ہیں نماز بھی عبادت روزہ بھی عبادت حج بھی عبادت صدقہ خیرات بھی عبادت ذکر و تلاوت بھی عبادت دعا بھی عبادت مسجد میں بیٹھنا یہ عبادت نماز کا انتظار کرنا یہ عبادت یہ ساری عبادت ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی نیت صحیح ہو تو بظاہر وہ دنیا کا کام کرتا ہے لیکن وہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے وہ دکان چلاتا ہے وہ مزدوری کرتا ہے وہ ملازمت کرتا ہے کے حلال کماتا ہے تاکہ حرام سے بچے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے اس کی یہ محنت مزدوری بھی عبادت شمار ہوتی ہے العابدون یہ دوسری صفت تیسری صفت اللہ کے مخصوص بندوں کی العامد وہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ کی تعریف کرنے والے حمد و صنا کرنے والے تعریف کا مستحق حقیقی مستحق صرف اللہ ہے حقیقی مستحق صرف اللہ صرف اللہ ہے جس کی صفات ذاتی ہیں اس کو صفات کسی نے دی نہیں ہے باقی اس دنیا میں جو بھی ہے چاہے بلی اور نبی ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر جو صفات اور کمالات ہیں وہ ذاتی نہیں ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے اکبر اللہ بادی رحمت اللہ علیہ شاعر تھے مگر توحید کا ان پر بڑا حلبہ تھا ہر وقت اللہ کا ذکر میرے اللہ نے یوں کر دیا اللہ کی مرضی ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے یوں کہتے رہتے تو کہتے تھے کہ اگر ان کے سامنے کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت کرتا تو کہتے کیسا میرا اللہ ہے کیسا کمال والا اللہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو ایسے کمالات عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم تو ذاتی صفات صرف اللہ کی ہیں تو تعریف کا حقیقی مستحق صرف اللہ اور اللہ کو تعریف پسند بھی ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت تعریف فرماتے تھے اور غور کیجیے حضور کا نام محمد جس کی تعریف کی گئی احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا حمد بہت تعریف کرنے والا اس امت کا نام ہمادون تعریف کرنے والے اور حضور کو جو جھنڈا عطا کیا جائے گا قیامت کے دن اس جھنڈے کا نام ہوگا لوا ال ہمد کا جھنڈا اللہ کی تعریف کا جھنڈا تو حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تنہا فرماتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کو خوشی کی بات عطا فرماتے کو نعمت عطا فرماتے تو حضور کہتے الحمد للہ بنعمت ہی <تطم صالحار> تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی نعمت سے نیکیاں کامل ہوتی ہیں تو یوں تعریف کرتے اسی کے فضل سے نیمتے عطا ہوتی ہیں وہی دیتا ہے اور اگر کوئی ناگوار واقعہ پیش آتا تو فرماتے الحمد للہ کل حال وہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں تمام طریقے اللہ کے لیے ہر حال میں وہ کھلا دے تو بھی الحمدللہ اور وہ بھوکا رکھے تو بھی الحمدللہ وہ پلا دے تو بھی الحمدللہ وہ پیاسا رکھے تو بھی الحمدللہ وہ بیٹے دے دے تو الحمدللہ وہ بیٹیاں دے دے تو الحمدللہ وہ کچھ بھی نہ دے تو بھی الحمدللہ وہ زندگی عطا کرے تو بھی الحمدللہ وہ زندگی لے لے تو بھی الحمدللہ وہ صحت دے تو بھی الحمدللہ وہ بیمار کر دے تو بھی الحمد ہر حال میں الحمدللہ الحمد للہ یہ مومن کی شان ہاں حضرت میاں محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا اکثر سناتا رہتا ہوں ان کو درد گردہ تھا اور اللہ نہ کرے یہ درد کسی کو ہو جائے تو وہ جانتا ہے کہ یہ کیسا موزی درد ہوتا ہے انسان کو تڑپا دیتا ہے نہ بیٹھے چین نہ لیٹے چین نہ کھڑے چین بے چین ہو جاتا ہے انسان تو ان کو درد گردہ دیہاتی علاقہ تھا گرمیوں کے دن ہوتے تو وہ اپنے کچے کمرے میں ٹھنڈی ریت دلوالتے اور جب شدید درد ہوتا تو لوٹتے پوڑتے تھے اور ایک سادہ سا شیر خود ہی بنا رکھا تھا وہ پڑھتے تھے ریاستی اور فارسی زبان کو ملا کر شیر بنایا ہوا تھا لطف سجن دم بدم قہر سجن گہ گاہ گا. سجن دوست وہ جو حقیقی دوست ہے اس کا لطف و کرم تو ہر وقت ہوتا ہے بار بار ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کی طرف سے تکلیف اور پریشانی بھی ہو جاتی ہے لطف سجن دم بدم قہرے سجن گہگا گاہ سجن بہوا، سجن واہ وہ اس حال میں رکھے تو بھی ہم کہیں گے الحمدللہ اور اس حال میں رکھے تو بھی کہیں گے الحمد للہ تم ان کی شان یہ کہ وہ ہر حال میں کہے الحمدللہ الحمدللہ الحمد یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بیمار ہو جائے تو علاج نہ کرے بھوک لگے تو روٹی نہ کھائے بے روزگار ہو تو روزگار تلاش نہ کرے نہیں کرے لیکن ساتھ یہ بھی کہے الحمدللہ الحمدللہ یقین جانے بڑا مزہ ہے بڑا مزہ آتا ہے جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اسے جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو اسے بڑا مزہ آتا ہے برنہ آدمی کچھ کر تو سکتا نہیں اللہ کے سامنے تو ہر کوئی بے بس ہے کمزور ہے مجھے اگر اللہ اولاد نہیں دیتا تو میں اولاد کہیں سے حاصل کر تو سکتا نہیں اور نہیں کر سکتا دل چاہتا ہے ہو نہیں ہوتی اور اللہ کی تقدیر پر راضی بھی نہیں ہوں تو کیا ہوں گا کرتا رہوں گا پریشان رہوں گا کبھی سکون اور خوشی مجھے نصیب نہیں ہوگی اور اگر دعا بھی کرتا رہوں علاج بھی کرتا رہوں اور اللہ سے مانگتا بھی رہوں اور یہ بھی کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تیری مرضی میں تو راضی ہوں تو کتنا سکون ملے گا مجھے محرومی کے باوجود سکون ہے بھائی غربت ہے غربت فقر اور غربت اب میں کوشش کرتا ہوں یہ غربت دور ہو جائے مجھے بھی خوشحالی مل جائے جیسے دوسروں کو ملی ہے مگر نہیں ملتی کوشش کرتا ہوں مانتا بھی ہوں اور ساتھ یہ بھی الحمد تو غربت میں بھی سکون ہوگا اور اگر میں الحمدللہ نہیں کہتا اور اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں رہتا تو کر تو کچھ بھی نہیں سکتا تو پریشان رہوں گا سکون نہیں ملے گا سنانچے حقیقت یہ کہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والے اور حال حال میں الحمد کہنے والے وہ بھوک میں بھی وہ سکون محسوس کرتے ہیں جو نہ انسان پیٹ بھر کر بھی محسوس نہیں کرتا اسے پیٹ بھر کر بھی سکون حاصل نہیں اور اسے بھوک میں بھی سکون حاصل ہے تو یہ تیسری صفت اللہ کے مخصوص بندوں کی الحامدون چوتھی صفت اہول دو معنی ہیں اس کے ایک مانا تو یہ کہ سیاحت کرنے والے سفر کرنے والے یعنی علم کی تلاش میں سفر کرنے والے رزق کے حلال کے حصول کے لیے تلاش کرنے والے سفر کرنے والے اور اللہ کے دین کے لیے سفر کرنے والے جہاد کے لیے سفر کرنے والے ایک مانا یہ ہے اصول اور دوسرا مانا ہے کا ایمون روزے رکھنے والے اللہ کو روزے رکھنے والے بھی بڑے پسند ہیں حدیث میں بھی آیا ایمون حضور نے اس لفظ کی تشریف فرمائی اس کا معنی بیان فرمایا فرمایا کہ اسون سے مراد کون ہے روزے رکھنے والے فرض روزے تو ہیں مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نفلی روزے بھی رکھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے اور بھائی زیادہ نہ رکھ سکے تو کم از کم تین روزے تو ہر مہینے ضرور رکھ لیا کریں ہمارے آقا نے فرمایا جو تین روزے ہر مہینے رکھے گا اللہ پاک اسے تیس روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور پورے سال میں یہ چھتیس روزے رکھنے سے اللہ کے ہاں وہ یوں شمار ہوگا جو ہے کہ اس نے پورے سال روزے رکھے ایک دن بھی ناگا نہیں کیا اب یہ تین روزے کب رکھے تو زیادہ تر تو حضرات کہتے ہیں میں بیس کے روزے یعنی چاند جب زیادہ روشن ہوتا ہے ان تاریخوں کو روزے چاند کی تیرہ چودہ پندرہ ان تاریخوں میں روزے رکھے گئے زیادہ بہتر یہ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں چونکہ میرے आका کی کوئی بات وہ حکمت سے فائدے سے خالی نہیں ہے اگر چاند کی ان تاریخوں میں آکا نے روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے تو یقیناً ان تاریخوں میں روزے رکھنے کا انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر زیادہ فائدہ ہوتا ہوگا کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا چاند کی ان تاریخوں کے ساتھ جسمانی اور روحانی طور پر تو بہتر یہ کہ ان تین تاریخوں میں روزے رکھیں لیکن اگر ان میں نہ رکھ سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سمجھے کہ رمضان تو چلا گیا اب تو روزوں کا وقت بھی چلا گیا دوسری تاریخوں میں بھی یہ تین روزے رکھے جا سکتے ہیں تو بھائی اس کا احتمام فرمائیں نقلی روزوں کا تو یہ تین روزے رکھیں تو انشاءاللہ ایسا شخص سائی الدہر شمار ہوگا سائم الدہر کا مطلب ہے پورا سال اور ساری زندگی روزے رکھنے والا چوکی صفت ارا کی اون اور پانچویں صفت اصا جہ رکو کرنے والے ہیں وہ سجدے کرنے والے ہیں اصل تو ہے مسلون، نماز پڑھنے والے لیکن اللہ نے قرآن کریم میں کہیں تو سلاد کا لفظ ذکر کیا نماز پڑھنے والے اور کہیں اللہ نے کائمین ذکر کیا قیام کرنے والے اور کہیں اللہ نے راک کی ذکر کیا رکوع کرنے والے اور کہیں اللہ نے ساجدین ذکر کیا سجدے کرنے والے لیکن اصل مراد وہی نماز ہے اصل تو مقصود نماز ہے لیکن نماز کو کہیں تعبیر کر دیا قیام کے ساتھ کہیں رکوع کے ساتھ کہیں سجدے کے ساتھ کیونکہ نماز میں جو اصل چیز ہے نماز میں جو اصل چیز ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دینا ہے یہ قیام یہ بھی اللہ کے سامنے جھکنے کی ایک صورت ہے اور یہ رکوع اور یہ سجدہ یہ بھی اللہ کے سامنے جھکنے کی ایک صورت ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے نماز کے بجائے صرف رکوع اور سجدے کا ذکر کیا اس لیے کہ رکو اور سجدہ یہ نماز کے ارکان میں سے سب سے افضل اور سب سے بڑے رکن ہیں. بالخصوص سجدہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے بھی ہمارے آکا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرتے تھے خوب دعائیں مانگتے سجدے اور رکو بھی سجدے کے قریب ہے یہ مسئلہ تو شاید آپ نے سنا ہو نہیں سنا تو سن لیجیے کہ اہناف کے نزدیک رکو پر بھی سجدے کا اطلاق ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص آیتے سجدہ تلاوت کرے اور فل رکو میں چلا جائے اور رکو میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لے تو سجدہ ہو جاتا ہے اہناب کے تو بہرحال اللہ باغ نے نماز کا اصل ذکر کیا لیکن نماز کے لیے کہیں پر تو سراہتاً نماز کا لفظ ذکر کر دیا کہیں پر قیام کو ذکر کیا مراد نماز ہے کہیں پر رکوع کو ذکر کیا مراد نماز ہے کہیں سجدے کو ذکر کیا لیکن مراد نماز ہے نماز پڑھنے والے یہ اللہ کو بڑے پسند یہ اللہ کے مخصوص بندے اور بھائیوں فرض نمازیں تو اپنی جگہ ہے. ان کا انکار کرنا کفر اور ان کا چھوڑنا فسق نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کیا کریں بالخصوص تحجد کی نماز یہ سنت تحجد کی نماز یہ عظیم سنت آج ہماری غفلت مدہوشی اور گناہوں کی وجہ سے مٹتی جا رہی ہے محلے کے محلے خالی پڑے ہیں راتوں کو دیر سے سوتے ہیں صبح دیر سے اٹھتے ہیں تحجد کہاں فجر تک قضا کر جاتے ہیں اچھے خاصے نمازی نوجوان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں مول صاحب نہیں اٹھا جاتا کیسے نہیں اٹھا جاتا دل میں عظمت نہیں ہے اہمیت نہیں ہے خوف نہیں ہے محبت نہیں ہے اگر یہ چیزیں دل میں ہوں گی تو اٹھنا آسان ہو جائے گا صرف فجر کے لیے نہیں اللہ پاک تحجد کے لیے بھی اٹھنا آسان فرما دے گا اللہ بہت زیادہ حج کے دنوں میں یہ بات دل میں آتی رہی کہ کاش اللہ پاک ایسی سورت پیدا فرما دے کہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو تحجد کی نماز پر امادہ کر سکوں یہ میرے دل میں آتا رہا اور ارادہ کیا کہ واپس جا کر انشاء اللہ اس کی مہم چلائیں گے ارے تحجد کی نماز کی کوشش کرو تحجد کی نماز اس سنت کو زندہ کرو ہر نبی ہر بلی ہر قطب عبدال تحجد کا اہتمام کرنے والا تھا تحجد میں جو کچھ ملتا ہے وہ کسی اور وقت میں نہیں ملتا تو عظیم فضیلت روحانیت برکت اور نورانیت والا وقت ہے تو بھائیو اس کو زندہ کرو تحجد کی نماز کو زندہ کرو عام کرو اس محلے والوں سے خصوصی گزارش ہے اس کا اہتمام فرمائیں انشاء اللہ اس پر بات ہوتی رہے گی آگے صفت بیان فرمائی ساتویں صفت العامر بل معروف عن منکر ساتویں اور آٹھویں صفت اللہ کے مخصوص بندے کون ہیں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اب پہلے تو آپ دیکھیں بیچ میں باؤ نہیں آئی جو پہلے صفات بیان فرمائی ان کے بیچ میں ماؤ نہیں ہے الحامدول اصول ارا کے بیچ میں واؤ نہیں ہے لیکن یہاں بیچ میں واؤ ہے العلف بل ان من کر یہ واؤ جمعت کا فائدہ دیتی ہے یہاں یہ بتایا کہ مومن وہ ہے جس کے اندر یہ دونوں صفات جمع ہوں وہ نیکی کا حکم بھی دیتا ہو اور برائی سے روکتا بھی برائی سے روکنے کی دو صورتیں ہیں ایک ہے زبان سے روکنا اور ایک ہے ہاتھ سے روکنا ہاتھ سے روکنا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے عام معاشرے میں ہاں ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں جس چھوٹی سی جگہ پر اللہ نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے وہاں مجھ پر لازم ہے کہ میں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں زبان سے بھی روکوں ہاتھ سے بھی روکوں جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہمیں اقتدار مل جائے تو ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے اپنے گھر میں جو اقتدار عطا کیے ہے یہاں پر وہ اللہ کے حکموں کو نافذ کر رہے ہیں یا اپنے چھ فٹ کے جسم پر اللہ کے حکموں کو نافذ کر رہے ہیں تو یہاں نافذ نہیں کر سکتے انہیں اقتدار بھی مل جائے تو بھی نافذ نہیں کریں گے جھوٹ بولتے ہیں تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں یہ دونوں صفات مومن کے اندر ہونی چاہیے البتہ جہاں پر جان عزت آبرو کو خطرہ ہو وہاں پر زبان سے نہ روکے لیکن دل میں کڑتا رہے دل میں کڑے بنا ہو رہا ہے مجھ سے, مجھ سے میرے اندر روکنے کی طاقت نہیں ہے لیکن میں دل سے اس کو نا کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر نہ زبان سے روکے نہ ہاتھ سے روکے اور نہ دل سے برا سمجھے تو اس کے دل میں پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اور نوی اور آخری صفت اللہ کے مخصوص بندوں کی بلہود اللہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اللہ نے حد مقرر کی ہے ہر چیز میں ایک حد ہے اس حد کی حفاظت کرنا ضروری ہے حلال کی حد ہے حرام کی حد ہے اور گناہ کی حد ہے ان حدود کی حفاظت کرنا ضروری ہے مبشر المقمن اور فرمایا جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اے میرے پیغمبر اے میرے محبوب ایسے ایمان وانوں کو آپ خوش خبری سنا دیجیے جن کے اندر یہ صفات پیدا کی پائی جاتی ہیں اب کس چیز کی خوشخبری یہ نہیں بیان کیا گویا کہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا وبشر ایمان والوں کو خوشخبری سنا دی۔ اور ویسے اس میں سب کچھ آ گیا جنت کی خوشخبری سنا دیئے۔ اللہ کی رضا کی خوشخبری سنا دیجئے عزت اور کامیابی کی خوشخبری سنا دیجیے مبشر آگے فرمایا کہ ماں کا نلین نبی بل نبین آ منو نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں یہ جائز نہیں ہے منو قانو الی قربہ اگر کہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں من بعد ما لهم أَصْحَابُ الجہ بعد اس کے کہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی کہ وہ دوزخی ہیں جب ان کا دوزخی ہونا واضح ہو چکا تو اب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں اگر کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اللہ اکبر اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ یگ فروشر کبھی جو شرک کرنے والا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کیسے جائز ہو گیا جس کے بارے میں اللہ کہہ دیا اللہ نے کہہ دیا کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے بہت سے لیڈر لوگ یہ ہمارے لیڈر مسلمان لیڈر یہ جاتے ہیں غیر ملکی دورے پر تو بعض اوقات غیر مسلموں کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں. غیر مسلموں کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں. جبکہ غیر مسلم کے لیے کافر اور مشرق کے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے کافر اور مشرق کے لیے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر زندہ ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے لیکن اس دعا کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ اس کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دے مغفرت کی دعا کا مطلب یہ ہوگا اللہ اس کو قبول ایمان کی توفیق دے دے لیکن مرنے کے بعد جب کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا ہو اس کے لیے مغفرت اور رحمت اور بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی اب اشکال ہو سکتا تھا کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں جبکہ حضرت ابراہیم علی اسلام اسلام سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی جیسا کہ سورہ مریم نے ہے حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے فرمایا وقت لی ابھی اللہ میرے ابا کو معاف فرما دے یہ قرآن میں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور ادھر قرآن میں ہے کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے مشرق کے لیے دعا آ کرے ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر مشرق تھا بت پرست, پرست تھا بلکہ بت فروش بھی تھا بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا اور بت بنا بنا کر بیچتا بھی تھا اور بات کہتے ہیں بت پرستی کے محکمے کا وزیر بھی تھا گھر سے نکال دیا اس نے حید ابراہیم علیہ اسلام کو اور آپ دعا کر رہے ابھی اے اللہ میرے ابا کو معاف کر دے تو ابراہیم نے کیوں دعا کی تھی اللہ اکبر اللہ نے خود جواب دیا خود جواب دیا اپنے نبی پر ہونے والے اعتراض کا جواب اللہ نے دیا اس سے مقام سمجھ ہے حض ابراہیم علیہ اسلام کا مما کا نسطفار ابراہیم علی ابھی ہیما اور اپنے والد کے لیے ابراہیم کا استغفار ابراہیم کی دعائے مغفرت یہ اس وعدے کی وجہ سے تھی جو ابراہیم نے اپنے والد سے کیا تھا جب والد نے حید ابراہیم علیہ اسلام کو گھر سے نکال دیا تو حید ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا رب بھی میرے ابا آپ تو مجھے گھر سے نکال رہے ہیں مگر میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا یوں کہا انہوں کا نبی حفیظہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے میں ان سے میں اس سے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا وعدہ کیا اللہ اکبر تو اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ اسلام نے جو دعا کی تو وہ اس وعدے کی وجہ سے جو اپنے باپ سے کیا تھا لیکن ادب اللہ جب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تبر امین ہوں ابراہیم علیہ اسلام نے اپنے باپ سے بے تعلقی اختیار کر لی برا اکثر کر دی اب میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیما اباہن حَلِيم اللہ کہہ کہ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل تھے حلیم اور بردبار باپ تو اتنا سخت کہ جب گھر سے نکالنے لگا تو دمکی دی ارجمنک اگر تو توحید کی دعوت دینے سے اور بتوں کو برا بلا کہنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کروں گا دمکی بھی باپ اتنا سخت اور بیٹا اتنا نرم دل کہ اللہ کہہ رہا ہے انبراہیم نہ اباہ حلیم ابراہیم بڑا نرم دل تھا اور بردبار اباہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اباہ کے پندرہ معنی لکھے ہیں اور سب مانا آپس میں ملتے جلتے ہیں مثلاً یہی کہ بہت نرم دل تھے بہت آہ و بکار کرنے والے تھے اور بہت دعا کرنے والے تھے اب چونکہ لفظ ہے ابا ہن اور اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے آہیں آ آہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لفظ اس سے ملتا جلتا تو میرے دل میں یہ ترجمہ آ رہا تھا ابا ہن ابراہیم بہت آہیں بھرنے والے تھے اللہ اکبر بہت آہیں بھرنے والے اللہ کے سامنے آہیں بھرنے والے رونے والے اور اس پر مجھے بابا نجمل حسن تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا شیر یاد آیا ہے عوامی سچ انہوں نے کہا ایک موقع پر دولت مل گئی ہے آہوں کی دولت مل گئی ہے آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی اللہ اکبر کہتے دولت مل گئی آہوں کی مجھے آہیں بھرنے کی اور اللہ کے رونے اللہ کے سامنے رونے کی توفیق مل گئی دولت مل گئی دولت مل گئی ہے آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی اب بنا کیسے رہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے بڑے عوامی انداز میں انہوں نے یہ کہا تو ابراہیم آہیں بھرنے والے تھے اللہ کے سامنے رونے والے تھے اللہ ہم کو بھی ایسا بنا دے اور دبار تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِي دِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْحَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمَّا يَتَّقُونَ اور اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد وہ گمراہ کر دے جب تک کہ وہ انہیں وہ چیزیں واضح طور پر نہ بتا دے جن سے بچنا ضروری ہے فرمایا کہ اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ کسی قوم پر عذاب نازل کر دے کسی قوم کو گمراہی کے راستے پر چلا دے حالانکہ اللہ نے ابھی تک انہیں وہ چیزیں واضح طور پر بتائی ہی نہیں جن سے بچنا ضروری ہے تو جب تک اللہ وضاحت نہیں کرتا اس وقت تک کسی کو پکڑتا نہیں ہے اس کام کے کرنے پر کسی کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ وضاحت نہ کر دے اور حق اور باطل کو بیان نہ کر دے اس وقت تک ایسا نہیں کرتا ان اللہ بک ان علیم بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے تمہارا علم محدود ہے تم گمراہی کے اسباب کا اور گمراہی کے راستوں کا پتہ نہیں چلا سکتے ہو اس لیے اللہ نے صرف تم پر نہیں چھوڑا کہ تم خود ہی سمجھ لو کیا گمراہی ہے اور کیا ہدایت ہے بلکہ اللہ نے گمراہی اور ہدایت کو خود بیان کیا ہے کھول کر بیان کیا ان لہو ملک سماواتی بل ارض بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے یاد رکھیں زندگی اور موت دو قسم کی ہے ایک ہے مادی زندگی اور موت اور ایک ہے روحانی زندگی اور موت دو زندگی ہیں اور دو موتے ہیں ایک جسم کی زندگی اور موت ہے اور ایک روح کی زندگی اور موت ہے جسم کی زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور روح کی زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جان لیجیے بھائیوں اور بہنوں جسم کی زندگی اور موت یہ آسان ہے لیکن روح کی موت یہ بڑی خطرناک چیز ہے جسم مر جائے کسی کی روح زندہ ہے دل زندہ ہے اس میں ایمان ہے کامیاب ہے لیکن کسی کا جسم تو زندہ مگر روح مر گئی اندر سے مر گیا اندر ایمانی نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے یہ چلتا ہوا ڈھانچہ اور یہ جسم کسی کام کا نہیں ہے اگر اندر ایمان کی زندگی نہیں ہے روح کی زندگی نہیں ہے اللہ اکبر جیسے انسان جسم کی صحت کے خلاف اسباب اختیار کرے تو جسم مر جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی اللہ کی ہدایات سے اعراض کرے روح گردانی کرے تو اس کی روح مر جاتی ہے ممال کم منڈون اللہ من بلی جم بالانسی یہ اللہ کا کلام ہے بھائیو یہ کسی انسان کا کلام نہیں اللہ اکبر اکثر جو آیت کا اختتام ہوتا ہے اس کا آیت کے مضمون کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اور ربط ہوتا ہے اب آخر میں اللہ کیا فرما رہے ہیں ممالک اللہ من, مِن بلی جم بلا نصیر اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار اب جب پہلی آیات میں حکم دیا گیا کہ مشرقوں کے لیے استغفار بھی نہ کرو ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کرو اور ان سے دوستی بھی نہ لگاؤ تو بعض پر یہ حکم بڑا گراں گزرا بڑا مشکل اسریے کے خون اور نصب کے رشتے تھے صدیوں کے تعلقات تھے یقین کیسے ختم کر دے تو اللہ نے فرمایا او ایمان والو یہ کافر اگرچہ تمہارے خون اور نصب کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں تمہارے دوست اور مددگار وہ نہیں ہیں بلکہ اللہ ہے دوست بھی اللہ اور مددگار بھی اللہ لہذا اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو مانگو تو صرف اللہ سے مانگو دنیا بھی اسی سے مانگو اور آخرت بھی اسی سے مانگو حکیم الامت حضرت مانا شرف علی طانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر اپنے مریدین کو سمجھایا باز کیا اور فرمایا کہ اللہ سے بھیک مانگا کرو اللہ سے بھی مانگا کرو ایک صاحب نے سوال کر دیا اگر کاسا گدائی نہ ہو تو پھر کیا کرے کاسا گدائی یہ گداغاروں کے ہاتھ میں جو پیالہ ہوتا ہے نا کاسا اس کو کہتے اگر مانگنے والا پیالہ ہی نہ ہو تو پھر کیا کرے فرمایا کہ خالی ہاتھ چلے جاؤ وہ کاسا گدائی خود کر کرتے چلے جاؤ اس کے دربار پر خالی ہاتھ ہی چلے جاؤ وہ کافی گدائی بھی تم کو عطا کر دے گا تو ایمان والوں کا دوست اور ایمان والوں کا مددگار وہ اللہ لہذا دوستی بھی اسی سے اور مدد بھی مانگنی ہے اسی سے اللہ ہمیں اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے مآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اعلان کیا جا چکا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نو محرم کی شام سے مغرب کی نماز سے دس محرم کی رات تک انشاءاللہ یہاں پر نفل کی نیت سے نفلی اعتکاف کی نیت سے ہم سب بیٹھیں گے اور انشاءاللہ شاء و افطار کا بھی اجتماعی طور پر اہتمام کیا جائے گا بڑا اچھا موقع ہے دو چھٹیاں بھی آ رہی ہیں کیا ہی مناسب ہو اگر آپ حضرات ایک رات اور ایک دن اللہ کے گھر میں گزارنے کا عزم کر لیں انشاءاللہ اللہ روحانی طور پر ایمانی طور پر بہت فائدہ ہوگا اور جو حضرات یہاں نہ بیٹھ سکیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے محلوں میں بہرحال ان دو روزوں کا اہتمام فرمائیں نو اور دس محرم کا روزہ یا دس اور گیارہ محرم کا روزہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب ہے اور آپ کی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ جو دس محرم کے روزے کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کے ایک سال کے صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا ایک روزہ رکھا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ اللہ اگلے سال دو روزے رکھیں گے تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دو روزے اس موقع پر رکھنے چاہیے الحمد والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ضلمنا انفسنا و علم تفصیل و ترشم نن رب بنا لا تذوبنا باد محب لنا ملدن کا رحمتن کن کا انتل بہاب <تصفيق> یا رب ہم بھیکاری بن کر آئے ہیں گداگر بن کر آئے ہیں یا اللہ فقیر بن کر محتاج بن کر آئے ہیں رب امید لے کر آئے ہیں ہم پر رہم فرما مولا کرم فرما یا رب کرم فرما یا رب دین بھی عطا فرما دنیا بھی عطا فرما یا رب یا رب کرم فرما میرے اللہ ایمان عطا فرما قرآن کی محبت عطا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنے پیارے نبی کی محبت عطا فرما نبی کے دین سے محبت عطا فرما نبی کے شہر سے محبت عطا فرما نبی کی سنتوں سے نبی کی اداؤں سے نبی کی صورت و سیرت سے محبت عطا فرما نبی کے اہل بیت سے نبی کے صحابہ سے ازواج متحرات سے محبت عطا فرما یا رب کرم فرما غلیظ اور مکرو محبتیں ہمارے دل و دماغ سے نکال دے اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی اور اپنی کتاب کی محبت عطا فرما عبادت کی محبت عطا فرما تج سے مانگنے مانگنے کی محبت عطا فرما اور ہمیشہ مولا تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے دل میں یہ یقین مستحکم کر دے کہ جو کچھ مل سکتا ہے وہ تجھی سے مل سکتا ہے اے اللہ انسانوں سے نا امید کر دے اور اے اللہ ساری امیدیں تج سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں نیک بنا دے ہماری اولاد کو نیک بنا دے یا اللہ سچے ایمان والوں کی جو نو صفات ہم نے سورہ توبہ میں پڑی اے اللہ یہ ساری کی ساری صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے عبادت کرنے والا بنا دے تیری حمد و سنا کرنے والا بنا دے روزے رکھنے والا بنا دے رکو سجدہ کرنے والا بنا دے نیکی کا حکم دینے والا برائی سے روکنے والا بنا دے اے اللہ تیری حدود کی حفاظت کرنے والا بنا دے دین کا مجاہد اور دائی بنا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا داب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم متبالینا انکا انتا, انتا الصواب الرحیم صلی اللہ تعالسینا مولانا محمد و و و اجمعین آمین برحمت